جھ بولتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ تقیہ ہے یہ تقیہ ہے کون بولتے ہیں شیعہ تخلائے شریا میں شعب نزیر رحم اللہ نے فرمایا دوسری کتابوں میں بھی کہ دنیا میں جھوٹ دس حصے دس حصے ان میں دس حصوں میں سے ایک حصہ تمام عام لوگوں میں ہیں اور نو حصے شیا میں ہیں نو حصے جھوٹ بولنا اتنے جھوٹے ہیں یفسل کا زیوا ان کی روایت تمام جھوٹ ان کے مسئلے تمام جھوٹ جھوٹ بولتے ہیں لیکن آپ دوکا میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ نہیں ہے تو تقیہ ہے تقیہ قرآن کا تحریف کر کے کہتا ہے قرآن میں ہے اللہ تقوا اللہ تقو بینم تکا اس وقت ہے قرآن پاک یو فسر وباد اباد اللہ من کرا و کلبو مطمئن بلیمان تو کاتے کہ اپنے نفس پہ ڈرتے ہو کہ میں ہلاک ہوتا ہوں تو ہلاک اور موت سے بچنے کے لیے اجازت ہے رخصت صرف بھی کامل مرتبہ نہیں وہاں ازیمت کامل یہ تو صرف اپنی مفادات کے لیے کہتے ہیں تقیہ ہے تقیہ کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستق تھے خلافت کے اچھا سوال آتا ہے کیوں اس نے کہتے یہ اس نے تقیہ کیا تقیہ کیا یا کتمان حق کیا اگر ان کی, ان کی خلافت باطل, باطل تھا تو پھر علی رضلانوں پر یہ واجب تھا کہ وہ باطل کے مقابلہ میں ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہو تو بڑے جری اور شجاع میدان بدر میں بھی نکلے میدان خود میں بھی نکلے جہاں اپنے نفس کی ہلاکت کا بڑا خطرہ تھا تو کیا وہ اب نہیں نکل سکتا تھا ہاں سوچ فکر کے لیے کچھ دن مہینے بھی نہیں کچھ دن وہ محلت مانگا محلت کے بعد پھر ابو بکری صدیق ضلعوں کے ساتھ اس نے بیعت کی عمر ضلعوں کے ساتھ بیعت عثمان ضلع تالان کے ساتھ بیعت وادہ کی کہتے ہیں یہ تقیہ ہے تو یہاں بھی ارض یہ کر رہا تھا قرآن کا کہ پہلے ان سے پوچھو کہ قرآن پاک مانتے ہو یا نہیں کہیں گے ہم مانتے ہیں نہیں نہیں جھوٹے شیعہ کہتے ہیں ہم قرآن مانتے ہیں نہیں قرآن پاک نہیں مانتے قرآن پاک اللہ کی کتاب نہیں مانتے یہ قرآن دھوکہ دیتے کہتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہم مانتے ہیں نہیں یہ کہو یہ قرآن پاک جو اب مجموعہ موجود ہے بسم اللہ الحمدللہ سے لے کر والناس تک کیا یہ پورا قرآن مانتے ہو <تصفح> یہ کا <کہاں> مانتے ہیں؟ <تصفح> جب قرآن پاک نہیں مانتے کہتے ہیں یہ مشکوک کتاب <تصفح> اب کہتے ہیں یہ یہ شیعہ مشکوک کتاب <تصفح> یہ اب انہوں نے کہا پھر جب ان کی پرانی کتاب ان کے نزدیک صحیح اور مستند کتاب یعقوب کولینی کی کتاب کافی کولینی بخاری جیسا سمجھتے ہیں اس کے اندر لکھا ہے کہ یہ قرآن پاک اللہ کی کتاب یہ سترہ ہزار آیات ہیں سترہ ہزار آئے سوت اشر آیات تو یہ سترہ ہزار آیات ہیں تو چھ ہے کبھی اگر اس کے اندر اختلاف آتا ہے شیعہ تم پر سوال کرتے ایک دو آیت کا تو خوراک کی اختلاف کی وجہ سے یہاں ہم آیت مان وقف کریں یا نہ کریں ہے ہزار چھ سو تو دو حصے قرآن جو شیعہ کے نزدیک قرآن ہے وہ ہے یہاں نہیں ان کی کتابوں سریے کہ یہ قرآن عثمان زلانوں نے جمع کیا یہ اللہ کی کتاب نہیں <anut> وہ تو ان کی کتابوں کے اندر ہے ہم اپنی طرف سے یہ افطرا نہیں کرتے کہ لوگوں کو کہتے ہیں ہاں آشیا کافیر قرآن نہیں مانتے وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں کیوں جھوٹ بولتے ہو اگر مانتے ہو تو تمہاری کتابوں کے اندر کیوں یہ لکھا ہے یہ لکھو کہ وہ کتاب ہمارا کتاب نہیں ایسے کون اسے برات کرو وہ نہیں کتابوں پہ عقیدہ رکھتے تو جو قرآن پاک کے ایک حرف سے منکر ہو ایک لفظ سے منکر ہو ایک آیت سے منکر ہو ایک جملہ سے منکر ہو تو کیا ہے بے اتفاق علماء مسلمان کافر ہیں اور یقیناً کافر اگر ان کے کفر میں کوئی شک کرے تو بھی کافر اگر ان کو کوئی کافر نہ کہے تو بھی کافر یہ وہ مولویانہ کفر نہیں کہ باس کہتے ہیں مولوی لوگ ایسے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہم بات دلیل سے کہتے ہیں بغیر دلیل کے ہم ان کو کافر نہیں کہتے جب قرآن پاک کا مون ہو ویسے ان کے کفر کے تو بہت سارے طریقے ہیں بڑے بڑے کفیات ان کے گیارہ علما نے شمار کیے تو ان میں سے سب سے یہ واضح کفر کیوں قرآن پاک نہیں مانتے یہ مشکوک کتاب مانتے پھر بھی لوگ کہتے نہیں جی کافر نہیں اور ان کے ساتھ جہاد یاد نہیں ان کے مال جہاد میں لا کرو بنی نہیں یہ شکایت ضرور آتی یہ نہیں کہ مولانا فضلہ سامنے یہ تیزی کی تیزی نہیں یہ ایک مانی جذبہ ہے کہ کیسے عالم لوگ ہیں کہ جب وہ اقتدار کو نہیں پہنچتے تو کہتے ہیں شیعہ کافر جب وہاں پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے بڑے باز وہ بازا کی وہ ساجد نقوی شیعہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں کے پیچھے اور اپنے آپ کو ملوی کہتے ہیں ہوں تخرج الفتنا وفی ہند تڑوت یہ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر من تحت ہوں شرو منتخم الفتنا تخرج الفتنا وفی ہندو لما ہوں ان لوگوں کے علماء ان کے علماء یعنی کہ مطلق علماء ہوم زمیرے پہلے مرجی <تصفح> وہ بہت برے ہوں گے شر والے ہوں گے وہ فتنہ والے ہوں گے ہاں فتنے کا اثر بھی ان پہ پڑے گا یاد <تصفح> <تصفح> رکھو کیوں یہ مداحنت ہے کیوں لوگوں کو عوام مسلمانوں کو تلبیس اور شک میں ڈالنا ہے صاف کہو کہ جو قرآن کے منکر ہیں قرآن پاک کو مشکوک کہتے ہیں تو کافر ہیں یقیناً ہمارا مقصد کفر کے فتو میں نہیں ہمارا مقصد دینی حفاظت ہے کہ اسلام کی حفاظت دین کی حفاظت ضروری ہے اگر وہ شخص بھی مومن اور مسلمان ہو کہ قرآن نہیں مانتا وہ شخص بھی مومن اور مسلمان ہم کہیں کہ وہ صحابہ کرام کو مرتد کہتا ہے وہ شخص بھی مومن اور مسلمان سمجھا جائے جو سابق نام سے تبرا کر کے ان پہ لانت کرنا یہ اپنا وظیفہ سمجھتا ہے تو پھر یہ ایمان ایمان صحیح یہ کیا یہ اسلام سے اسلام ہوگا نیت دین تو حفاظت کے لیے علماء حق یہ نشاندی کرتے ہیں کہ ان لوگوں سے بچو یہ مسلمان نہیں یہ مومن نہیں یہ کافر ہیں پارس کر رہا تھا کہ یہ لوگ قرآن کا مانتے ورنہ قرآن کریم میں کتنی آیات ہیں صحابہ کرام کے متعلق میں نے وہی آیات جمع کیے اپنی ایک کتاب تنشید الزان اصول تفسیر میں کتابیں کچھ تفصیلیں اور کچھ اجمالی تقریباً ایک سو ساٹھ آیات میں نے جمع کی ایک سو ساٹھ جس کے اندر سراہد سے معلوم ہوتا ہے یا مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت میں فلان صابی مرادے صاب کرام مرادے جو بطور استمباط ہو تو اس سے بھی زیادہ ہیں اس قرآن پاک کو جب مانتے ہو یقینی کتاب مانتے ہو ہم تو مانتے ہیں اللہ کے فضل سے تو اس قرآن کریب میں صحابہ کی جو شان ذکر کی ہے تو ضرور اس کو ماننا پڑے گا ایسا نہ کہے کہ میں قرآن مانتا ہوں قرآن مانتے ہو تو اس آیت کا کیا مان اللہ نے فرمایا فین آ من بے مسلم آمن تم بھی فقد کیا شرط لگایا تمام عالم کے یہودیوں کے عیسائیوں کے تمام عالم کے ایمان کے لیے معیار ایسا نہیں صرف ایمان لا اور اسے پہلے فرمایا کہ ہاں یہ لوگ ایسے ہیں وہ ذاکی للو مینو کمامس آلو نو مینو کمام سفہ اللہ انم ہوم سف اللہ عالم یہ تھے عقیدے والے منافق لیکن قرآن نام نہیں لیتا ہے کوئی یہ یہ مدینہ کے منافقوں کے لیے نہیں عام ہے مدینہ کے منافق کا نام تو اس آیت میں نہیں جس زمانے میں منافق ہو لیکن منافق عملی نہیں منافق اعتقادی جو کافر ہے زبان پہ کہتا ہے میں قرآن مانتا ہوں کلمہ پڑھتا ہوں لا لائ ل محمد رسول اللہ لاکن عقیدہ میں کفر ہے او منافق اعتقادی کی ایک نشانی سن لو اوکیل یہ قید کیوں لگایا کما آمن الناس دوسرے جگہوں میں تو یہ نہیں لگایا یہ کہ ایمان کے دعوے دار ہیں اگر ان کو کہا جائے ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کیا ہم ہاں مومن نہیں منافق کو یہ کہا جائے شیعہ کو کہا جائے ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کیا مومن نہیں نہیں قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے اس کو اصل حقیقت معلوم ہے فرمات عامین کمامن الناس ایمان لاؤ لیکن مدک ایمان نہیں ایسا ایمان جو صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ہو آمن الناس الناس ہے صحابہ کرام الفلام اس وقت قرآن پاک میں جب یہ عیت نازل ہوئی تو اس وقت مومن کون تھے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی وہ مراد ہے اناس جب ان لوگوں کو کہا جائے صحابہ کرام کی طرح ایمان لاؤ گزشتہ اور فیچے ہاتھوں کے ساتھ تعلق ہے تم کہتے ہو کہ مومن لیکن ایمان کے ساتھ اللہ خدا بھی ملاوٹ کر دیا خدا کی بھی تفسیر ہے اسی طرح ایمان کے ساتھ فی قلو بے دلوں کے اندر قسم قسم کی بیماریاں بھی رکھیں اسی طرح ایمان کا دعویٰ ہے لیکن بیما قانونی جھوٹ بھی ساتھ ملایا نام تک کا رکھا ایمان کا دعویٰ ہے لیکن انما نحن مصلحون الا انہ مسلم المفسدون فساد کرتے ہیں شرک و بدت کرتے ہیں ساب کرام کو آن پرستان کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں ہم تو اصلاح والے فساد کو اصلاح کہتے ہیں عذاب کو سواب سمجھتے ہیں بدت کو سنت سمجھتے ہیں شرک کو توحید و ایمان سمجھتے ہیں کہتے ہیں تو فرمایا ایمان کے ساتھ جو یہ ملاوٹ تم نے کیا یہ ملاوٹ والا ایمان چوڑ دو یہاں کچھ لوگ ہیں صحابہ کرام ہیں ان کے ایمان کے اندر یہ ملاوٹ نہیں آؤ تم ایمان لاؤ ان کے ایمان کی طرح ان کے ایمان کی طرح تو اللہ تعالی نے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار بنایا بعض اوشیو کی ایجنڈ کہتے ہیں جی یہ صحابہ کرام معیار حق نہیں ہے یہ معیار حق نہیں معیار ایمان ہے صحابہ کرام کیوں معیار حق نہیں فبیائی میں تدیتوں میں تدیتوں اللہ نے فرمایا فین امنو بے مسلم امن تم وہ دعوت جو تم نے دی عمین کم امن النَّاس، اگر وہ دعوت انہوں نے منظور کی فین امنو بے مسلم امن تم بھی کی ایمان کی طرح ایمان انہوں نے لایا تو یہ قرآن فیصلہ ہے یہ فقہ حنفی کا فیصلہ نہیں ہمارے کسی حدیث کی کتاب کا فیصلہ نہیں اگر شیعہ کہیں کہ ہم یہ نہیں مانتے اگر تم کہتے ہو کہ قرآن مانتے ہیں تو یہ قرآن پاک کی آیت ہے اسلم تمبے فقت احتد تب ہدایت ملے گی تب ہدایت ملے گی امن اب اسلم تمبے تارزیر کر رہا تھا جب قرآن مانتے ہیں تو قرآن پاک کے اندر اس حدیث کا منشا بھی موجود ہے اللہ نے فرمایا و میو شا قر رسولہ جہنم یہ آیت من شاہ مسداق اس حدیث کریم کا کہ ماں انا واصحابی آیت کا مطلب ظاہر ہے نا اللہ نے فرمایا وہ میو شاک کرس وَمَنْ شاق رسولہ جو بھی جو من نام ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں اس نے جو پیغام لایا قرآن پاک کا اس نے سنت کا جو پیغام لایا ہے تمام عبادات میں معاملات میں تمام غم و شادی میں نکاح وغیرہ میں اگر کسی نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی جو بھی ہو صرف اس پر نہیں بلکہ وہ طب گیرا سبھی لمنین <تصفيق> المومن اس وقت کون تھے جس وقت صحابہ کرام ابو بکر ضلعوں سے لے کر معاویہ ضلعوں تک <تصفيق> یہ المومنین تھے و طب گیرہ سبھی لل جو تاب داری کرے <تصفيق> جو چلے صحابہ کرام کے راستے کے بغیر کسی دوسرے راستے پہ چلے <تصفيق> رسول کی جو مخالفت کرے ساب کرام کی طریقے کے علاوہ کسی دوسرے طریقے پر چلے تو اس کے لیے جانم ن تو نسری جانم و سات مسیر قرآن پاک میں یہ ماخذ ہے یا بھی اس کے قرآن پاک آیات ایک دوسرے کے تفسیر ہیں لگاؤ فین تو فین نما هم فی شاق میو شاقی رسول یا جو لوگ جن کو تم کہتے ہو کہ صحابہ کرام کی طرح ایمان لاؤ لاکن وہ منہ ہیں کہتے نہیں صرف اس پر اکتفا نہیں وہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں بکواس بکواسی شخص کبھی اپنے بکواس بھی وہ بھی نہیں سمجھتا کہ میں کیا بک رہا ہوں لکھتے ہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے افات کے بعد تمام صحابہ کرام مرتد ہوئے سوائے تین کے تین میں کون سلمان ابو زر ہے مقدارے تو تین کے اندر علی تو نہیں آیا حسن حسین نہیں آئے کیا وہ بھی مرتد ہوئے یہ ان کا دماغ کام نہیں کرتا دیوانے ہو گئے صحابہ کرام کو مرتد کہتے ہیں تو مطلب یہ کہ صحابہ کرام نے جو دین لایا پہنچایا جو سنت پہنچایا سوائے ان تین کے وہ دین دین نہیں اور سنت سنت نہیں تو کہاں سے دین آیا ان تین صحابہ کے تو چند حادث ہیں چند ان کی کتابوں کے اندر بھی چند ہیں تو پھر ان کی اتنی کتابیں اور فقہ کی کتابیں آل سنت کی فقہ اور حدیث کی کتابیں ان کے علاوہ ان کی بے شمار کتابیں فقہ اور حدیث کی بنی ہوئی وہ کہاں سے نقل ہوئے مرتدین سے نقل کیا اللہ نے فرمایا فین طول اگر یہ لوگ صحابہ کرام کی طرح ایمان نہیں لاتے پہلے ان کو دعوت دو دعوت دو دعوت پہنچاؤ یہ مت کہو کی اور سنی بائی بھائی ہے یہ جی بائی بھائی ہے ہر ایک کا بائی ہے نیت یہ تو اللہ نے فرمایا تمہارے دشمن اللہ کے دشمن تمہارے دشمن پیغمبر کے دشمن تمہارے دشمن صحابہ کرام کے دشمن ہمارے دشمن ہمارے تمہارے سارے دشمن وہ ہیں جو صحابہ کام کے دشمن کیوں؟ اور رسول اللہ سلم نے فرمایا من احبا من دیکھو کہاں نتیجہ نکلا اگر سابا کرام کے ساتھ محبت ہے تو میری محبت کی وجہ سے یہ اس کی نشانی ہے کہ میری ساتھ تمہاری محبت ہے اگر تم ان کے ساتھ بغض کرتے ہو ان کو برا بلا کہتے ہو تو یہ حقیقت میں میرے ساتھ بغض ہے میرے ساتھ کیوں ایک معمولی شخص ہو انسان ہو جس میں قدر غیرت ہو اگر اس کے ساتھی پر اس کے دوست پر کوئی تان ترازی کرے آپ کا دوست مثلا اور آپ کے دوست جس کو تو نے دوست کہا اپنا ساتھی کہا اس کے متعلق اگر کوئی تان کرے تو آپ غیرت کی وجہ سے برداشت کر سکتے بےغیرت شخص ہو ایسا ہوتا ہے لیکن جس کو دوست کا ہے اخلاص کے ساتھ تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اللہ تعالیٰ نعوذ و میں غیرت نہیں عر تو حدیث میں اللہ عر و مننا. رسول اللہ وسلم سب سے غیرت یہ جب کوئی شخص ان کے ساتھیوں پر اس کے دوستوں پر تان ترازی کرتا ہے دشنام اور سب و شتم کرتا ہے تو کیا اس کو غیرت نہیں آئے گی تو کیا اس کے ایمان والے اس کے امتی ہم امتی ہیں تو کیا ہم میں غیرت نہیں آئے گی سے یہ چلی گئی کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ تجارت کرتے ہیں غم خادی شادی کرتے ہیں ان کے ساتھ ہوتی مجال ستوتی غیرت کرو ساب کرام پر تو پیغمبر پاک پر تو اللہ پر کیوں اللہ نے فرمایا یہ تمہارے دوست تو نہیں بن سکتے کیوں فن طلو فا, تولو فا هُمْ فِي شکاخ کون ہے شقاق والے کون ہے سخت دشمنی والے سخت دشمن شقاق سخت دشمنی ہے تمہارے بڑے دشمن کون ہیں وہ لوگ جو صحاب کرام کی ایمان سے ان کے طرز و طریقے سے منہ مو موڑتا ہے قرآن نے کس کو شقاق والا کہا وہ میو شاکقر رسولہ پھر ان پر نتیجہ فرمایا یہ تو رسول و صابہ کرام کے شقاق والے ہیں یہ جہنمی ہی لوگ کبھی فرمایا وہ میو شاخ اللہ و جس نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت اور دشمنی کی فین اللہ شدید القاب سخت عذاب دے گا اللہ وین ط یہ بھی یاد رکھو کہ یہ شقاق شقاق کا لفظ اللہ تعالی نے کبھی مشرقین عرب کے متعلق لگایا سورہ فال میں تو کبھی یہودیوں کے متعلق لگایا بنی نذیر سورت حشر میں تو کبھی یہاں لگایا منافقین وہ لوگ جو صحابہ کرام کی طرح ایمان نہیں لاتے ان, کے ان کو بھی شکا وا لگا شکا کوئی فرق نہیں ان میں مشرق بھی ہے کافر بھی ہے یہودی بھی ہے عیسائی بھی ہے ان جیسے مقصدیتا جو حدیث میں عرض کر رہا تھا اس بات کے لیے کہ جماعت حق پرس جماعت ہدایت والی جماعت نجات والی جماعت قرآن پاک نے بھی فرمایا احادیث رسول اللہ وسلم میں بھی ہے وہ کیا ہے کون ہے مانا علیہ وسالی جو رسول اللہ علیہ وسلم کے طرز پر چلے جو صحابہ کرام کے طرز پر چلے مانا علیہ صاحب تو اب آخری دوسرا فکر یہ یہ فکر تو اللہ اور اس کی اللہ کی کتاب اور رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت سے انشاءاللہ اللہ حل ہو گیا دوسرا فکر مختصر یہ کہ اس دور میں جتنی جماعت ہیں ابھی ان کو تولو وزن کرو کہ کیا ان کے عقائد ان کے اعمال ان کی داوت ان کی طریقت یہ رسول اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کی طرز پر ہے جس جماعت کی ہے تو اس کے ساتھ چلو جس میں کوئی اعتراض ہو نقد ہو تان ہو اور حقیقت میں ہو تو پھر اس سے بچو ان سے بچ جاؤ تو پھر کوئی دھوکہ نہیں کہ ہم تم کہو گے کہ ہم کس جماعت کے ساتھ چلے اس جماعت کے ساتھ چلو جو علیہ السلام کی دعوت چلاتے ہیں مان اور, ساگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف دعوت دیتے ہیں اپنے آپ کو بھی سنت کے مطابق بناتے ہیں دوسروں کو بھی دعوت دیتے ہیں صرف یہ نہیں بلکہ صحابہ کرام کی عظمت اور حرمت اور صحابہ کرام کی سنت کی طرف بھی دعوت دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی صحابہ کرام کے غلام سمجھتے ہیں واللہ کے فضل کرم سے ہم ہیں ہم, ہم ہم یہ نہیں کہ صرف ہماری جماعت نہیں بہت سارے مسلمان ہیں جو اس حدیث کا مصداق ہو سکتا ہے مان علیہ و صرف یہ کہ بعض اپنے طرز پر کوئی اجمالی مسئلہ بیان کرتا ہے کچھ تو کرتا ہے دعوت دیتے ہیں تمام عالم میں چلتے پھرتے ہیں یہ مسئلہ لینے اللہ اللہ کے انبیاء علم السلام کا کہ اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین بہت اچھی بات ہے بلکہ اس کلمے کا معنی ہے کہ لا الہ الا اللہ. آگے پھر ان کی تریکت یہ کہ اس کی تشریح مت کرو تشریح علماء لما کریں گے وہ بزرگ تبلیغ اور دعوت کے وہ ان کو کہتے ہیں کہ مسائل مسائل کا کیا مطلب معنی اس مسئلے کا الہ لا اللہ کے ترجمے کا تشریح یہ علماء سے پوچھو مطلب یہ نا یہ علماء سے پوچھو تو ابھی یا کون سے علماء ہیں کس جماعت کی علماء ہیں کہ الہ الا اللہ کی تشریح اس طریقے پر کرتے ہیں جو قرآن پاک میں جو امبیالسلام کی طریقت پر ہے اور قرآن پاک میں ہے اللہ کی فضل سے صرف صرف اس دور کے اندر اشاعت التوحید و سنت کا کام ہے کسی دوسری جماعت کام نہیں وہ کل اس کا تشریح کہ اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو اللہ کے سوا کسی سے حاجت مت مانگو اللہ کے سوا کسی کو مشکل پشاف ریاد غوث غوس غوث اعظم وغیرہ مت مانو اللہ کے سوا کسی کے نام پہ نظر نیاز مت دو اللہ کے سوا کسی کے آگے سر مت جگاؤ یہ ہے دعوت لمبیا اسی طرح دوسرا جملہ کامیابی <تصفح> اگر ہے خوشی اگر ہے فلاح ہے تو پیغمبر پاک کی طریقے کی چلنے میں ہیں. یہ یہ ہے یہ بہت بہترین گلیمان یہ مانا ہے اس جملے کا کہ محمد الرسول اللہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول جان کر یا رسول یقین کر کے اس پہ عقیدہ رکھے اور اللہ تعالی کے الوحیت اور رسول اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہم جان لیں گے الویت پر مان بندگی اور اللہ کے ساتھ تعلق اللہ کی طرف قربت اس کے طریقے ہم رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اسے سنیں گے اسے سمجھیں گے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کون سا طریقہ بتلایا کس طریقے پر چلو نماز میں طریقہ انہوں نے بتلایا روزہ زکات میں انہوں نے طریقہ بتلایا رسول اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں بھی طریقہ بتلایا صدقات میں بھی طریقہ بتلایا نکاح کرنے میں بھی طریقہ بتلایا ختنہ کرنے میں بھی طریقہ بتلایا غم کرنے جنازہ کرنے ماتم کرنے سب کے سب طریقے رسول اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں یہ کوئی نہ کہیں کہ نہیں اللہ نے فرمایا ارے اما تو اللہ نے تو دین بالکل پورا کر دیا پورا کا مانا یہ کہ کسی کی لئے یہ اجازت نہیں کہ وہ اپنی طرف سے دین کا کوئی ٹکڑا کوئی کام کوئی بات بنا دے اور کہے کہ یہ دین ہے کوئی اجازت نہیں فلاں نہکمیل ہی الام رن خار جنل کی دعوے و سننا ملا نے شرف اکبر میں لکھا اس آیت کے تحت کہ ہم اس آیت کے نزول کے بعد ہم محتاج نہیں دین کے تکمیل میں کسی بات کو قرآن و سنت سے علاوہ ہو ایک تکمیل ایک تشریع تکمیل میں قرآن پاک اور سنت کے محتاج ہے اس میں پورا دین ہے پورا ہاں تشریح میں فقہ کے محتاج ہیں تفسیر کے محتاج ہیں دوسرے علوم, علوم کے محتاج ہے وہ تشریع وہ تشریع اس دین کا جو قرآن پاک اور سنت رسول اللہ علیہ وسلم میں مقصد میرا ہے یہ فتنوں کا دور ہے عجیب عجیب جماعت ہیں عجیب نعرے ہیں منشورے دستورے لیکن حقیقی جماعت جو توحید و سنت کا عالم بردار ہو اور اس کو تفصیل اور تشریح کے ساتھ پیش کرتا ہے پہلے کچھ تفصیل مولانا فضل صاحب نے کیا کہ ہم صرف یہ نہیں کہ دعا سنت کے طریقے پہ مانگے غم شادی اسی طریقے پر کرو ہم کہتے ہیں سیاست بھی سنت کے طریقے پر کرو یعنی کہ سیاست اپنے طرف سے کرو سنت نبی کے خلاف سیاست بھی منظور نہیں دعا بھی منظور نہیں عبادت بھی منظور نہیں سنت رسول اللہ کے خلاف کا منظور ہم سیاست مانتے ہیں جو سنت کے مطابق ہم اس سیاست کو دن نہیں کہتے ہیں جو سنت کے خلاف موجودہ سیاست مروجہ سیاست اس میں بہت سارے نکتے ہیں وہ علماء خود بھی جانتے ہیں کہ ہاں یہ دینی سیاست نہیں کبھی اس کے لیے کچھ بہانے بناتے ہیں. ہم کہتے کرو ٹھیک ہے ہم سیاست کرنے کے مخالفت نہیں کرتے لیکن ایک بات مان لو وہ یہ کہ جو اصل مسئلہ توحید کا جو اصل مسئلہ عقیدے کا جو مخالفت شرک اور مشرقین کا مبتدین کا شیور رعاف اس کا وہ مسئلہ وہ حقیقی مسئلہ سیاست پر قربان مت کرو یہ ایک درخواست ہے چلاو سیاست لیکن توحید کیوں چوڑتے, چوڑتے ہو مشرقین کے ساتھ کیوں اتحاد کرتے ہو شیع اور سنی کا نعرہ بائی بائی کیوں لگاتے ہو یہ اس واسطے کی سیاست